بس الرحمٰن الحمۃ الحمۃ اللہ, صلی اللہ علی محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صفیہ مانباشاہ واٹس ایپ گروپ والے وائن... باقی تمام سامین برادران خوراً سب کچھ کہتے ہیں تو ہماری سلسلے دس کتاب شری میں ساجد نمبر تین سو اسی پبلک تیس ہے تو اس سلسلے میں جو ہے ہماری تین سوستی شروع سے لے کر ابھی تک کی دروش کی تعداد ہے اور تیئیس جو ہے اوراد فتھیہ کا درس نمبر تو تیئیس ہے ٹوینٹی تھری اس وقت ہماری درس جو ہے سلسلہ در آیت الکرسی میں ہیں دو تین درخت لوگوں کو دے چکا ہوں الحی القیوم کی توضیح میں کل کی درخت میں اولوں کو الحیّ حو کی توضیح دیا تھا اور کے صاحب حیات وہ ذات جو بیس ذات صاحب حیات ہے ہاں اس کے حیات ازل سے ہے اور ابد تک گزرنے والا وہ مدلق حیات کا مالک ہے اس کے حیات میں اطلاق ہے اس پر میں کو دعائیں جوشن کبیر سے جو ہے پیر اس کا فصل نمبر ستر لوگوں کو بتایا تھا اس کا عربی کا میں ہو تھوڑا سا ترجمہ کیا تھا آپ صرف اس کے اردو ترجمے کو ایک دفعہ دہرا کر آگے القیوں کے توضیح کی طرف جاؤں گا تو اس کا اردو تو جو اللہ کی حیات کے بارے میں چونکہ یہ بہترین شرح ہے ہاں جی اللہ دعائے جوشن چونکہ یہ جبیل امین کے ذرے سے رسول اللہ پر نازل ہوا ہے تو کل لوگوں کو بتایا تھا لہذا گویا کہ اللہ خود اپنے حیات کو بیان کریں اللہ کے کی حیات کیسی حیات ہے تو اس کا ترجمہ صرف میں کروں اردو ترجمہ اس میں دس بن ہیں اس کے ہر بن کا الگ الگ نمبر بائز پہلے بن کا ہے اے ہر موجود زندہ سے پہلے صاحب حیات ہستی پھر اے ہر زی حیات کے مر جانے کے بعد بھی زندہ رہنے والی ذات نمبر دو نبتی اے وہ صاحب حیات ہستی کہ جیسے کوئی بھی زندہ موجود نہیں یعنی اس ذات کے حیات ذاتی باقی سب کی عطائی ہیں اس نے باقی سب کو حیات بخشا ہے. نمبر چار ایک وہ صاحب حیات ہستی کہ اس کی اس کی حیات میں کسی بھی حیات کی کسی بھی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے جنا اللہ کی حیات میں کسی بھی حیات کے کسی بھی زاویے سے کوئی شراکت نہیں ہے وہ جس طرح ذات میں وحدہ اللہ شریک اس کی حیات میں بھی وہ وحدہ اللہ شریک ہے نمبر پانچ ایک وہ صاحب حیات ہستی جو کسی بھی چیز کا کسی بھی وقت کسی بھی ذی حیات موجود کا محتاج نہیں بلکہ وہ ذات پاک غنی ملق ہے بے نیاز ملق ہے نمبر چھ ایک وہ صابہ حیات ہستی جو ہر ذی حیات موجود کو موت کا مزہ چکھاتی ہے ساتھ جو ہے وہ صاب حیات ہستی کہ تیری دسترخوان سے تمام زیروح رزق پاتے ہیں نمبر آٹھ اے وہ حیات ہستی کہ جس کی حیات کسی سے کسی زی حیات سے جس کے حیات جو ہے کسی زی حیات سے رش میں لیا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی حیات ذاتی اور وہ بھی ذات صاحب حیات ہے نمبر نو اے وہ صاحب حیات حاصل جو تمام مردوں کو زندہ کرتا ہے نمبر 10 دس جو ہے ہمیشہ سے بھی ذات صاحب حیات ذات اور اے وہ صاب حیات کہ تیرے ہی ذرع سے کائنات کے ہر شے کو بقا و دوام اور زندگی ملا ہے حیات ملا ہے اور تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہوں گو تو یہ جو ہے اس ناج و کی جو ہے اس پیراگراف کی اردو تجمہ ہی بتانے اب آگے الہی اقبال القایوم یہ اس لفظ میں جو یہ لفظ میں چونکہ میں نے کو پہلے بتایا تھا چونکہ اس طلبہ بھی اس میں ہے ان کے فائدے کے لحاظ سب کے لیے قابل استعمال ہے میری یہ گفتگو کیونکہ کچھ مشکل الفاظ ہیں اس کو توجہ دے کے رکھیں سمجھ میں آ جائیں تو القیوم کا یہ لفظ یہ مبالغہ کا سگا ہے تو مبالغہ کا سگا ہے یہ قیوم جو ہے اس مہمان قیام میں جو ہے مبالغ جس الرحمٰن میں بہت زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو یہ قیوم میں بھی جو ہے سب سے زیادہ قیو قیوام والا یعنی کائنات کی ہر شے کو قیوام اور دوام اور وجود بہنے والا اور وجود بہنے کے بعد اس کو قائم رکھنے والا کائنات کی ہر شے استاد کے اہوام اور وجود اس کی, اس کی اس کا محتاج ہے اپنے باقاع اور دوام اور استعمر میں اور اپنے وجود میں تو یہ ممالک سے اصل میں قیووم ہیں یہ قیووم ہیں اور صرفی تعلیل یعنی قاعدۂ مرمین اطلبہ جانتے ہیں مشہور قاعدہ ہیں جاری ہو کر قیم ہوا ہے اور قاعدۂ مرمین جو ہے یہ ہے کہ جب بھی واؤ اور یا جیسے میں کئی عموم ہو یا اور وا درساتے ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن یہاں پر میں یا ساکن ہے اوہو تو واو یا میں بدل جائے تو دوسرا یاؤ جو ہے پہلا واو اب پہلے یوں واؤ سے آئے تو وہ واو یا میں بدل جاتی ہے قانونی صرفی تو اس قاعدے کے تعداد جو ہے واؤ اول یا میں بدل گیا تو کے یوم ہو گیا ہاں جی کے یوم ہو گیا پھر جو ہے ہاں اب یہاں پر دو یا جمع ہو گیا ہاں جی دو یا جمع جو ہے قانون ایک اور قانونی صرفی جس کے قاعدۂ ادغام بولتے ہیں تو اس قاعدے کے تعداد قاعدہ ہم کے تعداد جب بھی دو حرف ایک جنس کا جمع ہو جائے یہاں دو یا جمع ہو گیا اور پہلا ساکن دو سے متراک متحرک ہو اس بار کا جیسے یا اول ساک یا دم پر پیش ہے پہلا ساکن ہو تو پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کیا اس کو دوسرے میں ڈال کے ایک کیا جاتا ہے پھر اس کے علامت شرط ڈالتے ہیں اس طرح اول کو میں ادغام کیا تو قیوم ہوا یہ اس کا لفظی دو ہے ہے اب اس کا جو معنی کیا ہے تفسیر کے لحاظ سے تو فرماتے ہیں حضرت قتادہ ہاں جی دعا میں سے بھی ہے علم لغات کے بھی معروف شخصیت ہیں اس کلم کی یوں تشریح کرتے ہیں جیسے القیوم کیا معنی ہے القائم القائم بتدبیر خلق ہیں من انشا ابتدان و اصال ارزاقم اِلیہ اس کے معنی کیا وہ قیوم یعنی القاعم بدبیر خلق ہی یعنی وہ ہر چیز جو کائنات کے ہر شر کی تخلیق اپنی جو تدبیر خلق اپنے معلومات کی تدبیر کرتے ہیں ان کے کاموں کی کب سے من ہیں ان کے پیدائش سے لے کر ابتداء ہر چیز کو ابتداء جب سے پیدا کیا وہاں سے ان کے کاموں کی تدبیر کے کرتے رہتے فرماتے کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیدا کرنے کے ساتھ ابتدان و اصال اجزاء کے لیے ہیں اور ان تحریر بھی پہنچاتے ہیں ان کی بقا اور دوام کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب بھی پہنچانے کے معاون اس لفظ قیوم کے اندر ہے تو اس کا مختصر توضیع ہوگا یعنی وہ حضی قیوم کا معنی جو کائنات کے ہر چیز کی تخلیق نشوونما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے ہاں جی یعنی وہ آج تھی جو کائنات کی ہر چیز کی تحلیق ہم کو حلق کرنے والا بھی وہی ہے جی کی تحلیق اور پھر اس کو نش ان کو رجک پہنچا کر ان کو رجک پہنچا کر ان کی نشو جس جس چیز کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے آکسیجن کی ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے جتنی چیزوں کی ان کو ضرورت ہے وہ رزق ان کو پہنچاتے ہیں رزق میں صرف روٹی مراد نہیں ہوتے ہے ایسا لارجہ میں ان کی بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے نشو و کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت وہ سب پہنچاتے ہیں نشو و کی تدبیر پھرنے والے فرمانے والی ہیں تو قیوم کا یہ مانا کیا یہ معنی تفسیر ضیاء القرآن میں جل ایک صفحہ نمبر ایک سو ستتر پر اسی عاط القرسی کے ذہن میں یہ مانا کیا تو اس کی جو ہے بندھاخے کے ذرمی سے جو توضیع آئے وہ ہے قیوم و زاد پاک کی اس کائنات کہ ہر چیز کی وجود و بغا قیوم و زاد پاک ہے اس کائنات کی ہر چیز کی وجود و بغا اس کاغذات سے وابستہ ہے ہر چیز کے وجود بھی اسی سے وابستہ اسی نے اس کو وجود کیا ہے اور بقا بھی اسی سے وابستہ ہے وہ زاد پاک جو ہر چیز کو حلق کرنے کے بعد جو ہے اس کی بقا کے بھی تمام اسباب و وسائل بھی فراہم کرتا رہتا ہے ایک چیز کو حل کرنے کے بعد چھوڑ دیتا نہیں بلکہ اس چیز کو حلق کرنے کے بعد اس کی بقا کی بھی جب تک اللہ نے کسی چیز کا اس کا معین موت کا وقت جب تک نہیں پہنچا جو اس کے لیے لکھا گیا ہے اس وقت تک جو ہے اس کی بقا کے بھی تمام اسباب و وسائل بھی فراہم کرتا رہتا ہے اور ہر چیز پر مکمل نظر رکھتا ہے اور ہر چیز کے محافظ و نگاہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ قیوم تو شروع اللہ جب کسی چیز کو پیدا فرماتا ہے نا تو اس کی نگاہ بھی خود فرماتا ہے اسے ادھورا نہیں چھوڑتا تو انسان جو چیزوں کو پیدا کرتے ہیں ہم کوئی چیز بناتے ہیں وہ اللہ ایک چیز کو بناتے ہیں آسمان ضمن فرق ہے ہم ایک چیز کو جیسے میں ایک تارخان ہے جیسے ف... کہ ہماری جو کرسیاں بنانے والی جو فیکٹریاں ہیں ہاں جی او وہ جو ہے کرسی بنا لیا ٹیبل بنا لیا جو بھی چیز بنا لیا ہاں بنانے کے بعد بیچنے کے لیے دکان پہ لے آتے ہیں خریدار نے خرید لیا بس اس نے بنا کے تیار کر اس کے بعد اس کی نگاہ بانی اس کا کو کوئی زرکار نہیں ہاں دوسرے لوگ لے جاتے ہیں دکانوں پہ خرید کے بھیج دیتے ہیں اور خریدنے والے خرید لیا اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس خریدار کے اوپر ہے اس بنانے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے بس اب اس بچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے جو ٹیبل بنایا تھا جو کچھ الماری بنایا تھا کدھر استعمال ہو رہا ہے دیکھ تو چھوڑو لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی خلق فرماتا ہے خواہ ان عظیم پہاڑوں کی شکل میں ہو عظیم سو کی شکل میں ہو ستاروں کی شکل میں ہو سورہ شان جیسے عظیم ہاں جی موجودات کی شکل میں ہو زمین جیسے وسیع اس کے اندر کیا خوش نہیں ہے ہاں جی حیوانات بری و باری نواتات حیوانات جمادات پانی یہ ساری سمندری یہ ان کے اندر کے معلوم کشتی کے خوشی کے معلوم ہوا اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور کتنی ہیں عظیم ایک معلومات کے سلسلہ ہے اللہ تعالک و تعالیٰ کی اور ان سب کا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مام دا بتن اللہ رسخوا کوئی بھی زیروح نہیں منگا اس کے ریزی اس کی بقا کا رزم رکھ کے اس کی بقا کا سامان پہنچانا مجھ اللہ کے ذمہ ہے اللہ اکبر کو نہیں یہ انسان ہیں نا اپنے لیے سٹور کرتا ہے نا اپنے لیے سٹور کرتے ہیں اپنے لیے ہمارے ایک الگ سسٹم میں لیکن اس میں بھی حقم میں دینا باقی سارے موجود آپ دیکھو وہ جو ہیں روز روز کے کماتے ہیں روز روز کے کھاتے ہیں آپ کبوتر کو دیکھو روز گھوم پھر کے آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور کوئی سٹور نہیں ان کے بات ایسے ہی جو کائنات کے اصل موجودہ سمندر کے جو مچھلیاں ہیں وہ ہاں جب باہر نکلتے ہیں جو بھی ان کو خلا ملتے کھا خالی حتم تو ان سب کو حقیقت میں روزی پہنچانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے لہٰذا اصلاح اللہ اور قیوم ہر شیخ خلق کرنے سے لے کر اس کی بقا اور دوام جب تعلّہ نے اس کو دنیا میں باقی رکھنا اس کے ارادے میں ہیں اس کے عجل مسمت اس کو پہنچ جانا ہے اس وقت تک کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود سے واسطہ رکھا ہے اور خود اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں قرآن باغ میں اللہ فرماتے ہیں اگر چیزوں کی روزی حد تک تم انسانوں وہ روزی کی تقسیم اگر تمہارے ہاتھ میں دے دیتے نا اللہ فرمایا تو تم لوگوں کو ایک دانہ بھی نہیں دیتے ہاں جی تو تم لوگوں کو ایک دانہ بھی نہیں دیتے اور واقعی نہیں ایسے سے تھوڑا سا ناراض ہو کے نہیں دیں گے تھوڑا سا ناراض ہو کے نہیں دیں گے پھر سب بھوکے مر جائیں گے ہاں انسانی وجود کا آگے کہاں تسلسل ہوگا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ذات القیوم بہت ہی عظیم آسماں میں سے ہے بہت عظیم آسماں میں سے ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ہر شے کو اللہ نے زندگی بخشا وجود بخشا حیات بخشا اس کے بعد اس کی تمام ضروریات بقا کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے حفاظت کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے توسطظ سے ہوتی ہیں اسی ذات کو قیوم ذات کہا جاتا ہے اس اسم قیوم کے برکت سے ہاں ہر اسم کے ایک اثر ہوتے ہیں نا کائنات میں ہر جسم کا ایک اثر ہوتا ہے فعل و انفعال ہوتا ہے تو اس میں قیوم کے اثر یہ کہ اس کے اسم کے برکت سے کائنات کے ہر شے کو شے کی تدبیر ہوتی ہیں اس کے نشو و نما اور بقا کی تدبیر اسیم قیوم کے برکت سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے اشیاء کو ہلک کرنے کے بعد اپنے اوپر نہیں چھوڑا ہے اللہ خود اس کی نیکہ وانی فرماتا ہے تو یہ ہے اللہ نہایت ہی خوبصورت جامع کلمات ہے اذان گرامی میں ہم ان مبارک دعاؤں کو پڑھیں سینے سے لگائیں سنے سے لگا اللہ نے اپنے بارے میں شرا اللہ اپنے عظمت کو اللہ کون ہے اللہ خود بہتر جانتا ہے اللہ خود فرما رہے ہیں بندگان خدا میں حی ہوں میں قیوم ہوں بس مجھ سے وابستہ ہو جاؤ مجھ سے وابستہ ہو جاؤ ہاں مجھ سے محبت کرو مجھ سے اپنے آپ کو جوڑو ہاں سرحم و میں کہ آدمی الف رب المشرق و اے بندگان خدا میں مشرق مشرق و معروف کا یہ نا کائنات کے کا میں رب ہوں مالک ہوں آقا ہوں پالنے والا ہوں تربیت کرنے والا ہوں لا اللہ الہ الہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہٰذا بندے منفتہ حض وکیلہ اور اس اللہ کو اپنا وکیل بنائے جو مشرق و معرف کا راپ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائی نہیں اس کو اپنے وکیل بنائے اس کو اپنے سرپرست بنائے اس سے اپنے رشتہ جوڑے اس سے اپنے تعلق جوڑے اس سے لو لگائے اگر آئی لو یو بولے تو اس کو بولے بھائی جو آپ کی فرید رسی کرے گا مشکل میں آج کے دور میں جو ہیں ہاں جی آسانی میں آپ سے بولتے ہیں میں آپ کو چاہتا ہوں آپ کے پاس مال ہو آپ کے پاس دولت ہو آپ کے پاس گاڑی ہو وسائل دنیاوی بھی آپ سے کچھ کھانے پینے ہو, ملتا ہو ہاں جی تو ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ ویو لیکن جب آپ محروم ہو جائے آپ کے ہاتھ خالی ہو جائے آپ بےکش بے بیار بے ہو جائے تو آپ کو چھوڑ دیتی ہیں آپ کے ہاں جی آپ سے بالکل ناشناش جیسا آدمی بنا دیتے ہیں پھر وہ دوستی موستی سب ختم ہو جاتی ہیں لیکن اللہ ایسا نہیں اللہ جتنا بندہ فقیر ہوتا اندر ہوتا ہے اتنا اللہ اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے جتنا بیچارہ ہوتا ہے اس کا اللہ زیادہ خیال رکھتا ہے اس پر زیادہ رحم فرماتے ہیں اس پر زیادہ کرم فرماتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے اس اللہ اللہ کے دامن تھامے رہیں رضا نگر میں اپنے اندر روح توحید پیدا کریں اللہ کو سینے سے لگائیں اللہ کو دل کے اندر جگا دیں سینے کے اندر جگا دیں صرف زبان کی حد تک نہیں صرف جاننے کی حد تک نہیں اس پر باور ہو جائیں دل و جان سے یقین پیدا کریں کہ میرا اللہ سچ مچھ اللہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور الہی القیم کائنات کی ہر شیخ و حیات دوام اور بقا کے تمام سامان و اسباب ولاسب اسی ذات کے سرچشمے سے ہے اسی کی برکت سے ہے اسی سے ہے اذان گرامی تو کتنا عظیم اللہ ہے کتنا عظیم اللہ ہے کتنا عظیم, کتن عظیم اللہ سے اللہ کو پہچانو اور اس سے محبت کرو اس سے اپنے تعلق کو جوڑو میرا اذان گرامی دنیا اور آخرت دونوں میں معافیت سکون چین اسی میں ہے آج بھی دنیا پریشان ہے ٹینشن ہے لیکن جن نے اللہ سے تعلق جوڑا ہونا کہ کے کوئی ٹینشن نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کرونا وائرس کیا ہو جب گا نا اس کے لیے اس نے تو اپنے محبوب سے ملنا ہے اس کے لیے کیا ٹینشن ہے ہاں جی اس نے تو اپنے اللہ مولان علیہ السلام نے علی بلاغا میں خطبہ حمام میں فرماتا ہے اللہ کے جو متقی لوگ ہیں وہ تو موت کے موت جو ہے ان کے لیے اللہ من اصل ہیں وہ تو اللہ فرماتا ہے مولانی فرما اگر انہیں اختیار دیا گیا متقی کو کہ جب تم چاہے ہمارے پاس آ جائے علی فرماتے وہ تو ایک لمحہ بھی دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے حضینگرام یہ اللہ صاء اللہ کو ہم مانتے ہیں اسی سے تعلق جوڑو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا ساری ٹینشن ختم و اللہ اس سے جیدنے محبت کر سکتے ہیں کرو اس کی جتنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کرو اس کی عظمت کو جتنا ادراک کر سکتے ہیں کرو قرآن پاک کے شکل میں قرآن آیات میں تدبر کر کے سب سے بہترین وسئلہ ہے دعاوں میں تدبر کر کے اور خارج میں اس کائنات میں تدبر کر کے حسن آج کے جو جدید کے کیمسٹری ریاضیات جدید علم جو پڑھے ہوئے ہیں ان میں غور فکر کرنے عالم طبیعت میں ہاں جی تو وہ اللہ کو اللہ کے آیات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اللہ سے خوب محبت کر سکتے ہیں بامعارفت محبت ہوتی ہے غیر متزلزل محبت ہوتی ہے اور وہی ہمارے لیے نجات دہندہ ہوتی ہے دنیا و آخرت دونوں میں زین میرے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پاک ذات کی سچی معرفت کی توفیعۃ فرما اس سے سچی محبت کی توفیع عطا فرما اور اسی کے ہی دستک پہ ہمیشہ اسی کے دروازے کو ہی کھٹکھٹاتے رہنے کی اور اسی سے ہی اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی اللہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیع عطا فرما اور اللہ اور ترین صفتِ یاہی یا قیوم کے برکت سے تمام مسلمان عالم کو اور نو انسانی کو اس کرونا وائرس کے شر سے سب کو نجات نجاتتا فرمایا یار ہمر واحم اللہ صلی یا علی محمد والم